بذ ب شروع شنا س مانا منه وپ اش والدار لا ه الله اشلو أنقب واحدا وخلق منها زوجها وغطىهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تشعرون به الارحام ان الله كان عليقا يا قوم الذين امنوا اتقوا ظهر قولوا قولا سديدا معاذ فاكمن الحديث الله وحيث الحديث اهل محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مبتداءه وكل مبتداءه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله شقاء فعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن a uh -huh. حرکنا اما ہم نے جو لوگوں کو پیدا کیا ہے ان لوگوں میں ایک اما ہے ایک امت ہے جس امت کا کام کیا ہے یہ دونوں بل بلحق کے ہمیشہ حق انصاف کریں گے حق پر قائم رہیں گے اور لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہیں گے منحرک نا ہم نے لوگوں کو جو پیدا کیا ہے ان میں ایک امت ہے جس کا کام کیا ہوگا جس کا کمال کیا ہے یہ ہم نے جو لوگوں کو پیدا کیا ان میں ایک جماعت ہم نے ایسی بھی بنا لی ہے بہت بڑا مقام بن تمام مفسرین ابن جلیل ابن تحادی ارتوبی ابن کثیر شوقانی جتنی اردو احادیث اردو تفاطین ہیں تمام کتابیں اس بات کو رواں ہیں کہتے ہیں اس آیت سے مراد اس آیت پہ حکومت جس کا اللہ تعالی تذکرہ کر رہے ہیں اس سے مراد حکومت محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس امت کا وہ گروہ ہے پیشن ہوئی کی یادیں پیدا کر رکھا ہے کہ لوگوں کو حق کی دعوت دے دیتا رہے گا اور حق پر عمل کرے گا اور لوگوں کو حق کی دعوت ہم نے یہ بک تیار کیا مطلب ہوتا ہے ہم نے پیدا کیا ہم نے جن لوگوں کو پیدا کیا ان میں جی ایک گروہ ایک امت ایسی بھی پیدا کہتے ہیں پہلے وہ سمجھے چاچی بات واضح ہے امت کہتے ہیں امت کے کئی معنی ہیں لیکن یہاں جو مانا ہے وہ یہ ایسا گروہ ایسی جمان جو کسی ایک نظریے اور ایک مشن پر متفق ہو ان کو کہا جاتا ہے کوئی ایک گروہ ایسا گروہ ایسی جماعت جو گھر کے مختلف علاقے میں ہوں تھوڑے ہی ہوں لیکن ایک نظریے ایک مشن پر وہ متحق, उनको ان کو کیا جاتا ہے رہے پلاشان کا ایک حصہ بیان کیا گیا جب مدین میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک کنویں پر بہت سارے لوگ جمع ہیں یہ یشپور وہاں جو لوگ اکٹھا تھے وہ سب ایک ہی کام کے لیے کر اکٹھا ہوتے تھے کیا اپنے جان خوبی سے پانی نکال کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلا ایک مشن پر ایک کام پر سب لوگ کیا کہ وہ متفق اسی لیے موسا قریب جانے کیا کہا اللہ رحم الحمد موسا نے وہاں ایک امت پائی جو اپنے جانوروں کو پانی پلا دیا ایک امت ایک نظریہ ایک مشن کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ان کو کیا کہا جاتا ہے امت تو آئس کا مطلب کیا ہوا من خولا امن یا دونوں بے حق کے وہی ہم نے لوگوں کو جو پیدا کیا ان میں ایک ایسی امت ہم نے بنا رکھی جو ہمیشہ حق پرکاش جن کا مشن کیا ہوگا حق پر عمل کرنا اور حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا عدل انصاف کرنا اور عدل انصاف کی دعوت دینا یہی ان کے زندگی بھر کا مشن انہیں منحرت نا امت یاد نقطہ یادو اسی لیے تمام فسری نقل کرتے ہیں کہ آس اور تفسیری روایات میں آیا کہ نبی علیہ صلاح نے اس شاید کو گلاوت کیا اور فرمایا کس امت کا تذکرہ رب العالمین کی شاید میں کر رہے ہیں اور جس کی اہمیت اور مقام مرتبہ فضیرت بیان کریں ہارت یہ میری امت کی روز ہے ای ان آیات میں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس امت کا اس کی بیاں ہم نے اومنح مر آپ نے فرمایا اس آیت کی تلاوت کی اور اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ میری امت میں ایک ایسا گیرو ہوگا جس کا تذکرہ ظاہر کر رہے ہیں جس کو اللہ اس کام کے لیے پیدا کرے اس مشن کے لیے کیا حق پر قائم رہے اور دنیا والوں کو حق کی طرف بلاتے رہے آپ نے میری قومت بھی ایک قوم ایک جوان ایسی رہے گی حق پر کائیں حق کی طرف لوگوں کو براتے رہیں گے کب تک بھری یہاں تک کہ اللہ تعالی کے وعدے کے مطابق اس زمین پر عیشا لے روپ دوبارہ اتر آئے نظر کب نازی ہوں گے جب تک نہیں نازل ہوں گے تب تک اس امت میں حق کی دعوت دینے کے لیے اللہ سے میری امت کے گروہ کو قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ اسی گروہ میں ہم سب کو شامل کریں اور تقریباً یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو برابر آپ لوگ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں اللہ نے کیا فرمایا لا سدار من امتی میر میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا موجود رہے گا حق کے لیے لڑتا رہے گا باطل کے ساتھ مسالت نہیں کریں گے لوگ ان کو بدنام کریں گے لوگ ان پر تانا دنی کریں گے برا برا کریں گے لیکن وہ ڈکے رہیں گے اور یہی اس حدیث کا مطلب بھی ہے جس کو امافی برہما جا اور وہ دیگر اہل علم نے ابو ایداب ابو اہداباد ال <الخولاني> ربی اللہ تعالیٰ کو یہ صاحب القردین صاحبی ہیں انہوں نے روایت کیا کہ نبی نے فرمایا کرے سوتی ہر کا بڑی احمدی تھی لا جار اللہ لائے دارا ہو في حادتنفی عادلہ اللہ تعالی برابر اس دین کے اندر پودے لگاتے تھے لائے دارما ہو یکی دین غرض اللہ تعالیٰ اس دین اسلام میں میری امت میں برابر دین کے لیے ایسے پودے تیار کرتے رہیں گے کہ یہ یس کافی کہ اسی گروہ کو انہی پودوں کو اللہ تعالیٰ اپنی احتجاج و فرما برداری اور اپنے دین کی تبلیغ میں استعمال کریں گے لا یزاد اللہ ہو اب اس میں کئی فضیلتیں سامیں بڑی اہمیت ہے اس گروہ کی جو گروہ حق پر تائیں وہ حق پر عمل کریں اور حق کی طرف لوگوں کو بلائیں حق کے لیے لڑتی تھی اور وہ کوئی برواہ نہ کرے گی اس حدیث میں نمبر ایک الفاظ پر غور کریں لگا رو یا فی برابر اللہ تعالی اس دین میں پودے لگاتا رہے گا پودا لگانا آپ لوگ جانتے ہیں ایک پودا خرید کے لاتے ہیں لگاتے ہیں پانی ڈالتے ہیں اس کو بڑا کرنے کے لیے اس میں گوبر اور طاقت پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کی کھاد ڈالتے ہیں اور آج کل تو انجیکشن بھی لگاتے ہیں انجیکشن بھی لگاتے ہیں پھر درا بڑھ گیا تو اس کو تار سے یا تابو سے گھیر دیتے ہیں تاکہ کوئی جانور پتا نہ کھا سکے اور اگر درخت چھوٹا ہے نگاہ نہیں کرتا ہے چھوٹا ہے اور اس میں پھل لگے انہوں نے دیکھا کہ نہیں ابھی درخت اگر پھل لگے گا تو درخت کی ختم ہو جائے گی درخت چھوٹا ہی رہ جائے گا تو پل رکھنے کے بعد یہ سر کو کر کے اور بڑھ جائے بڑا اس کے بعد کتنے انتظامات کرتا ہے آپ لائے جیسے ایک انسان تم میں سے کہیں سے پودا لا کے لگاتا ہے دیکھو اپنے کام کے لیے کی بڑا ہو جائے پھل لائے گا تو ہمارا کام دلے گا ہمارا چلے گا ہمارا بزنس چلے گا ہمیں کھانے کے لیے ملے گا مستقبل میں فائدہ اٹھانے کے لیے آدمی ایک پودے کو لاتا ہے تو کتنے سال اس کے پیچھے محنت کرتا ہے مس مقصد یہ ہوتا ہے کہ پودا بڑا ہونے کے بعد ہمیں ہمارے کام میں اللہ تعالیٰ ایک دو دن نہیں اتنے انسانوں نے وہ بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے کام پودا کا کے کام کے لئے نام ان کو منتخب کر لے منتخب کر لیا اب ان کی نگرانی کرے گا آپ جیسے پودا ڈالنے کے بعد پانی کا کبندہ ان کی نگرانی کر دینا ان کے تعلیم کا ان کے سیکھنے کا ان کے سکھانے کا پتہ نہیں اللہ کتنے کتنی راہیں ہموار کرے گا کرتا ہے اس مقام جب وہ آدمی تیار ہو جائے گا تو یس فی ان اللہ اب اللہ اپنے دین کے کام میں اب اس کو استعمال کرے گا لا جاب اللہ یگر تفریح حادثی نگر تک تعمیر سے اللہ کو اپنے کام میں استعمال کرے اگر مثال آپ چاہیں تو مثال اندر اسلام کی دعوت دینا ہے ٹھیک ہے نا پھر اور اپنے آپ کو اللہ بخب اعلیٰ کہنا ہے مثر میں اللہ کا اسلام کی دعوت دینا ہے اب ذرا دیکھو اللہ مصر میں فرون کے دربار میں اللہ اپنے بیانات کو پہنچانے کے لیے کیسے کیسے پودے لگانا فرعون کا حکم ہے کہ مسلمانوں کو جتنے بچے ہوں سب کو قتل کری اور اللہ تعالی کو پودا لگانا ہے دیکھا اللہ تم کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ کے لیے تیار کریں بہت خوشی ہوتا اور یہی سور یا دون ابر دونوں ہم نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا تھا موسا رہ اسی فرون کے شہر اللہ نے کو پیدا کیا لاہور مسلمان بچوں کو کب تک اچھا لیکن اللہ جس پودے کو لگا کر کے فرور کس پوبی کے لیے تیار کرنے کو پودا کی لگایا انسان سوچ نہیں سکتا ماں کے پیٹ میں فرونی جاسوس عورتوں کو پتا نہیں چلتا جتنی عورتیں اپنے حالت حمل میں ہوں فروٹ کا سب کا ریکارڈ ولادت کے مہینے کتنے مہینے اور بچہ پیدا ہوگا لڑکا ہے اس کو قتل کر دوسا رہ اللہ رب اللہ نے ایسا پودا لگایا ایسا بیچ ڈالا کہ کسی فروٹی جاسوس اور فروٹی میڈیا کو پتا ہی نہ چلا موسا رہتا تھا پیدا ہو گئی اب پیدا ہونے کے بعد علیہ السلام کی ماں بڑی پریشان اللہ کیونکہ پریشان وسطانہ تو موسا وسطانہ تو میں نے اس کو اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہے میرے باپ کو بہت بہت سور کیا ہے تو کا تم کیسے بچے ہو معلوم ہے میں نے کتنا احسان تم کیا ہے ہم نے اپنے لیے تجھے بچایا ہے میری حفاظت بڑی پریشان ہے اللہ کی ماں جیسی دیکھی بچہ لڑتا ہے پیدا پریشان اللہ حمدے میں نے پوشا کی ماں کو گھبراؤ نہیں کرو نہیں ابھی بچے کو اپنا دودھ پلا لو ایک سندوک بنا کر کے رکھو لو بھائی لاس یوکتی جب کوئی جان کا خطرہ محسوس ہو بچے کے لیے تو اسی صندوق بھر کر کے دریا میں چیک اور ڈرنا نہیں لا یا ترا تہذی نہ ہو کرو نہ کم کرو دو ہیلے کی بجائے اس بچے کو ہم دوبارہ لوٹا کر کے تمہارے ہی بار گر لا دیں گے اس کو میں اپنے لیے پال رہا ہوں اور میں اس کو آگے حصول بناؤں گا فروغ کے دربار میں جا کے ہمارا پیغام ہو جائے ایک دن موسا رہے پاس کی ماں کو خطرہ لہے ہوا پتا چل گیا فرونی کو کی کی پہنچے خطرہ میں لے کر کے بچہ اللہ اور پودے لگاتا رہے گا اور انہیں کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے اپنے کام ہے اللہ کار ان کو استعمال کریں گے خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ استعمال کر لے ماگولی خوش رسی بہت بڑی ہے فورن مسائل آپ کو مانے جاتے ہیں دریا میں بہتا بہتا اب اللہ کا پرورش کرنا بہن بیٹے اور, اور محل کے سامنے آگے نہ جانا مہارانیاں آئی اور اپنا شہدافیاں دیکھی کہ سندوخشونی ہے اٹھا لیا کھولا تو اس کے اندر آب کے سامنے پیش کیا گیا پھر روسمانوں کو بچہ کھا کر دے تو جس کو اللہ تعالیٰ دید کے کام اپنے کام میں استعمال کرنا چاہتے اس کی حفاظت رکھ پودا کیسے اللہ تعالیٰ پالنا ہے لاساب اللہ حاضت یہ تاب اللہ, اللہ برابر اس دین میں دید کے کام کے لیے پودے لگاتا رہے گا اور پودے تیار ہوں گے تب اللہ تعالیٰ اپنے کام میں ان کو استعمال کری ملا اب تو فروغ کے حس دے نے کا قطر کرو جیسے کتر کی سازش ہوئی اللہ تعالیٰ نے کی بیوی جن میں محبت والا ہی کا محافہ تھا پر والا ہی کا محبت ملتی سوچا کیا موسا تمہیں معلوم ہے تم کو ہم نے کیسے تیار کیا سامنے والے کے دل میں ہم نے اپنے پتو کروں میں تیری محبت کام ایسی محبت کی شوہر کی بھی نہیں چون رکھی تھی فوراً کرنے کی باری آئی کی دی قتل نہیں کرو ایک بچہ وہ بھی اپنے گھر میں رہ تمہارا سخت برکے گا پھر اور بھی سوچ لیا جتنے سچا پرواتے ہیں وہ سب بھی کر رہے تھے ان کو پتا نہیں چل رہا اور کی بیوی نے سچایا بات مار کے قتل نہیں کریں گے اللہ فرونی اپنے لیے مصیبت پا رہے دیکھا دشمنوں سے بھی اللہ پودے کی حفاظت کروا رہے والے کے محبت اور منی والے رہے صاحب فروئن میں دربار میں اس کو اب سوچنے پر مجبور ہے کہ ایک بچہ اپنے یہاں رہے گا کیا تمہارا تختہ پکے گا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے لیے اس کو فروغ سے تو بڑے ہوشیار رہتے ہو نا پرورش کرو بہت میں ہم بتائیں گے تمہارا تختہ کس سے ہم بندرواس موسام کی, کی باری جائے اللہ ہیں اللہ جب کی بیوی اور محلے اور شہر کی ساری دایا بلائی گئی ایک دودھ نہیں دوسرا بھی دودھ کسی اور ہم نے فیرون کے دربار میں پہنچنے سے پہلے ہی پہلے موسا پر حرام کر دیا نا خبردار موسا اپنی ماں کے روا کسی عورت کا دودھ نہیں دینا ایک بچہ جو اتنے جھگڑوں کے اندر پتا نہیں کتنی دیر تک بات طے ہوئی بھوک ہو لگی ہے لیکن اللہ رب اللہ حرام پر ہر رمنا الہل منا ہم نے کہا حرام ہے موسا خبردار اپنی ماں کے علاوہ کسی عورت کا دودھ نہیں پینا ہم نے حرام کر دیا ساری عورتیں آج دا حضرت موسا کی بہن جو اپنی ماں کے کہنے پر چپ کے دیکھ رہی تھی دیکھو بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ساری عورتیں آگی دئی فرور کی بیوی اس بچے کو میں لے کر کے بن گئی کیسا تو بچہ کسی جی کے دودھ نہیں پیتا کھا مر جائے گا تو کہ ملا ارے بیٹی جب فلو لہو بہو نہ ایک گھر ہے مجھے امید ہے کہ یہ بچہ ان کے پاس چلا گیا تو گھر والے بچے سے بڑی محبت بھی کریں گے اور بچہ ان کا دودھ بھی پی لے گا اتنا کہتے کوئی ریپو سب کون ہے کون ہے تم کون ہے نہیں تھی رائے دینے والی بہن ہے اور خود پھرانے والی سگی ماں ہے یہاں بھی فلم پہ خوبی بن رہا ہے دیکھا آپ نے کیوں موسا کو اللہ چہٹانا اپنے کام کے لیے پودا پودے لگا رہا ہے لا جان اللہ و جب ریسوی نے غرض تھا اللہ برابر اپنے دین کام لینے کے لیے امت میں اسی اسلام میں بہت لگا رہا ہے علیہ السلام کی ماں ہوں موسا کو جیسے دودھ پلانا شروع کیا خوب ہو کر کے پھر ہم نے فرون کے دربار سے اب قانونی طور پر ہم نے موسا کو کہنا اٹھا دیا موسا کے ماں کے با موسا, موسا کی ماں کوئی پریشانی نہ ہوا کی ماں یہ سمجھ لے. اللہ جو وعدہ کرتا اپنے وعدے میں سچا کر کے دربار میں رہے پر کار ایک دن وہی آیا اللہ تعالیٰ نے موسا کو اپنے کام کے لیے استعمال جاؤ اس کے جاؤ پھر کے دربار میں جاؤ ہمارے دین اسلام کی تبلیغ کرو اس کو اسلام کی دعوت مسلمان ہو اس لیے موسا کلیب اللہ جب پہنچے تو کہتا ہے نوربی کا فیر تو وہی موسا ہو نا اتنے بڑے دریا سے نکالے گئے تھے میری روٹیوں پر تم پلے ہو اور آج آ جا کر کے مجھ کو اس نام کی دعوت دے رہے اللہ پر البک گھر کی بھی آواز اکڑ کر کے کہ اگر ایمان نہیں جاؤ گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے اللہ پر موسا کلیم اللہ نے کہا کہ تو آپ نے اگر ہم کو کرایہ میرے ساتھ احترام کیا ہے Opa تیار ہوگی فارس کو پتا چلا اس نے بہت بڑی تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار فوج کتنی اور یہ لوگ تھے ہزاروں کی تلاخوں کا تعداد روس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے क्या کیا کہتے تھے और اور فوج کا جو سارا ہوتا تھا اس کا رقب تھا روشتم. بے بے زمان یعنی یہ دنیا میں اب اس کے مقابل کا کوئی نہیں اس کا روستم ہونا تھا کسرا اور رستم زمان تو رستم نے سات نوی کے پاس لے کر دیکھا تھا کہ جب شروع کرنے کے پہلے پہلے میرے پاس اپنا کوئی آدمی ہے کہ جاہج نہیں ہو وہ سوچ رہا تھا ان کے ہاں کوئی یونیورسٹی کوئی جانا تو نہیں چلانے والے ان کی آج اب کہاں آج ان کو نمبر دو آخری ہو سمجھدار ہو دیوکو کو آمد بھی نہ ہو ہو اچھی راہ رکھنے والا عمر اور فاروقی اللہ تعالی نے شوبھا کو دیا مغیر عید شوبا گئے بات شروع ہوئی انہوں نے جو کرارداد رکھی सब ने इधल उधर किया कहा कि बस ये ईधल उधर का मामला नहीं है कबूल करते हो या नहीं ये बताओ साफ साफ नहीं तो मुझसे चले जाएंगे तुम्हें हमको हमें जरूरत नहीं जब तुम्हारे पास आए बुद्ध बुख्त तुम्हें बरूर दे ایک ایسے علاقے میں جہاں آئے تک کوئی مطلب بھی نہیں ہے چل جائے یونیورسٹی اور باتیں اتنی بڑی بڑی چلا گیا لیکن پھر سوچتا ہے کہ نہیں کچھ گفتگو کی جائے اپنے باتوں کے ذریعے کچھ روک جمائے پھر وی رام فاروق بارو اور آئےا آئے تو ان کے پر اپنا مہک بڑا سجایا کالیجا اور دونوں طرف فوجی تیار کیے ادھر والے ادھر بھاری سب خوش اور کھیت تیار کرایا اور اپنا سونے کی ترک پیدا ہوا یہ آئے گدے پر سوار چپل ٹوٹی ہوئی ہے میدان جگہ سفر کی وجہ سے کھڑی کپڑے ہیں جب آئے تو تلوار سے نکال دی نیزا نکالی دیا سب چل ٹھیک ہے کدھر ہونا چاہیے نیچے کی طرف اور کڑے کہا کہ اس کے محافظین نے کہا گارڈ نے یہ ہے کیا کہ ہم ایسے جائیں گے چلے وہاں سے آگے بڑھے تو کہا کہ گئے کہا یہاں سے اصل لے جانا ممروخ ہے آپ اصلحا نہیں لے جا سکتے انہوں نے کہا کہ اتنی لم آد رے کو میں تمہارے بلانے پر نہیں آیا ہوں سمجھے میں اصلے سے نہیں آیا ہوں ہماری کوئی دم دمی ہو تو جو کہو مان جائیں اور سیا اتار کر دینا نہیں. دے نہیں نہیں ہم آج تمہارے پر آئے ہیں اور میں اپنے مرضی سے جاؤں گا دیکھو کہ میں اپنی مرضی سے جاؤں گا ایک نماز نواز اڑو تم میں اس وقت آیا جب بھی تمہارا لیٹر پہنچا اس تمہارے بلانے پر آئے ہیں اور ان طرف تمونی انہیں ہاں کہا. جا جان تو اگر مجھے ایسے جانے دیتے ہو تو ور سرج بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی مسلمان کو کس چیز نے یہاں آنے پر مجبور کیا کھانا نہیں ہے تمہارا کھجور سے پیٹ نہیں بھرتا ادا بلام کس لیے آئے نوکری نہیں ہے اپنے ملک کا دروازہ گود سے بغیر پیچھے آنے کے بالکل سارا گری دوڑ ہے جیسے چاہو تمہارے ملک میں نہیں پوری دنیا میں جہاں لوگ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے بندے لوگوں کی عبادت کر رہے ہوں ہم لوگوں کی عبادت سے ان کو نکال کر کے اللہ کی عبادت پر لگاتے انسانیت کے عرب پردار کون ہے دوستوں سلمان ایک ایک مخلوط افسوس تو یہ تیرے بچے مورتے اور اب تو سدھا بھی سہیا کروا رہا ہے دیکھ رہے زندہ بھی سہتا کروا رہے ہیں وہ اپنا اور مردوں کا بھی کروا رہے سوچو ذرا ہمیں اس لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ یہ پریشانی سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے نہ جکے لوگوں کو جو مجبور کر کے مخلوق کی عبادت پر اپنے جیسے انسانوں کی عبادت پر لگا دیا گیا ہے اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے آزاد کرائیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت پر لوٹا دیں نمبر دو وہ دنیا علاج دنیا میں جب ان کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا جو طرح طرح سے ان کو گلاب بنایا گیا ہے ان کی ساری آزادی چھین لی گئی ہے ہم لوگوں کو اس تنگی سے نکال کر کے خوب عزت و شان شوقت کی زندگی لوگوں کو عطا کریں اسلام سے زیادہ آزادی دنیا میں کسی اور مذہب میں نہیں ہے نمبر تیس وَمِن جو اسلام. اس لیے ہم کو بھیجا ہے اللہ رب العالمین نے کہ دنیا میں جتنے مذاہب موجود ہیں ہر مذاہب میں لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے غریبوں کو ستایا جاتا ہے ازر و انصاف نہیں ہوتا ہم ایسے سالمانہ دینوں اور قوانین سے نکال کر کے علا عدل اسلام ادر اسلام ادر و انصاف والے دین ہو گئے تین نمبر چاروں بڑا خطرناک اور اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے اور اللہ نے اپنا دین دین اسلام لے کر کے ہمیں بندوں کے پاس بھیجا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو ہم اللہ کے دین کی طرف بنائے یہ بات ہو گئی سب سن رہا ہے ربیب ابن عامر نے کہا کہ ہم اللہ کا دین لے کر جمع مکبر سیدھے اللہ تعالیٰ سے تعلق چھوڑ رہے ہیں الحمد اللہ کا دین لے کر کے آئے فون کبھی کبھی نہ جس نے ہم سے ہماری دعوت قبول کر لیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے واپس چلے جائیں گے اس کا ملک اس کی جائیداد اس کا مان اور اس کی رعایت اس کے پاس رہے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کیوں رب نے ہمیں رے حکومت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے ہمیں رب نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم سب کو اسلام کی دعوت ممن آباد اور جو انکار کرے گا یہی رسم کے لیے بڑا بھاری پڑا اور جو انکار کرے گا اللہ کاباد محمود اللہ اگر انکار کرے گا تو ہم اس سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ آ جائے تو اس کہتے ہیں اللہ کیا چیز ہے ریلی نے کہا ملا کا مطلب الجنڈت من کا تم سے لڑیں گے اگر ہم شہید ہو جائیں گے تو مدد اللہ ایک جنت ملے گی اور جو باقی رہیں گے زندہ رہیں گے تمہیں ہر کڑی لگا کر کے گلاب بنا یہ اللہ کا واٹا اتنا سننے کے بعد اب رضم تو بہت کچھ سوچ رہا تھا لے لیکن اس کا نہ اس کے قاجر کام آئے نہ اس کی سونے کی کسیاں کام آئی ریبی میں آدمی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ دیا یہ حقوق یہ करने का क्या ऐसा करो मेरी एक है बोलू कहा मेरी राय यह है कि अभी तुम वापस जाओ तुम भी सोचो और हम भी सोचें तुम भी सोचो और हम भी सोचें रिपि ने कहा बहुत अच्छा कितना चाहे एक दिन दो दिन कहा नहीं एक दो दिन में क्या सोचेंगे हम दोनों दोनों تم بھی خود غور کر اور ہم بھی خود غور کر لیتے ہیں تم اپنوں سے مشورہ ہم اپنوں سے مشورہ کر لیتے ہیں تو کتنا دو دن نہیں نہیں ایک مہینے دو مہینے سال چھ مہینے کے ٹائم دو ہاں نکان سے باہر نہ لینا تاکہ ہم اپنے بڑے بڑے جنرلوں کرنلوں سے لیٹر لکھ کر کے ان سے مشورہ کر لیں ایک استماع اجتماع کانفرنس کر لیں کا رسول اللہ دو دن زیادہ تین دن تک تو ہم دے سکتے ہیں کیوں جس کا ہم پیغام لے کر کے جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کے رسول نے ہمیں جو طریقہ بتایا وہ یہ جب دشمن سے مٹبھیڑ ہو جائے تو تین دن سے زیادہ سوچنے کا محبت نہیں کوئی یہ اور کام کرے گا توہیل پر قائم ہو سر کو بدار کی دعوت دینے والا کبھی اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچا اللہ کا پیغام ممت کا امن یہ دونوں اپنے حق کے بھائی یا فریضے کو وہ انجام دے گا جو حق پر قائم ہو و سرکار کو مبتلا انسان کبھی اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچا رام نے کہا تین دن سے لاگا نہیں تین دن کے بعد دو چیزیں اختیار کرو یا تو جنگ اور یا تو مساجر یہ ساری بات چیت ہو رہی تھی ربیب نے آمر تو پیغام سنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اب اس نے جو بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے مشیر کاروں سے پوچھا ہل رائے تم آ چاہو تمہیں کلام ہاتھ اور رج اپنے سرداروں کہتا ہے آج تک تم نے اپنے ملک میں کسی نمائندے کسی ملک کے نمائندے کو اتنی عقل مندی اتنی چران اور اتنی زوردار انداز کی گفتگو کرتے ہوئے تم نے کبھی سنا ہے رسم کی حالت خراب اس میں بالکل کا I've got a میرے کو کہنا لے چاہتی تھی اللہ و جو, بودہ اللہ لگائے گا اور جو اللہ امت اور گروہ پیدا کرے گا یہ وہی گروہ ہوگا جو حق پر قائم ہو اور جب حق پر قائم ہوگا کتاب و سنت اور شرک مدار سے اپنی آپ کو بچاتا ہوگا نفرت ہوگی وہی انسان حقیقت میں اللہ تعالی کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا سکے گا اگر انسان بتا سے خود صرف وہ بتا ہوگا تب تو, تو کبھی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچا سکتا اسی لیے نبی احترا صاحب نے وعدہ کر دیا کہ تعالیٰ تعالیٰ رادی کہتے ہیں نبی علیہ السلام و سلام نے ہمیں پاہر اے لوگو اللہ نے مجھے پانچ بات باتیں ایسی دی ہیں ہم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا تھا اس میں ایک چیز یہ جی ہے جی اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے لوگ لوگوں کے دلوں ہمارا رو پیدا کر کے ہماری مدد کی ہے نمبر دو اللہ نے میرا نام محمد رکھ دیا ہے نمبر احمد اور محمد رکھا ہے نمبر تین اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہم جہاں چاہیں نماز پڑھیں اور جہاں چاہیں نہ آخری چیز آپ نے خیر الامم اللہ نے میری امت کو خیر امت بنایا ہے جیسے کہ صحیح بخاری روایت اللہ فرمایا تم لوگ بہترین امت ہو لوگوں کے تم بہترین ہو لوگوں کے لیے بہترین ہو لوگوں کے لیے بہترین ہونے کے کیا مطلب ہے لوگوں کو کفر و شرک سے نکالتے ہو اور صفر اور شرک اور ضلعت اور گمراہی سے نکال کر کے نکال دیتے ہو تو جہاں کے بجائے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے تو اس لیے تم لوگوں کے لیے خیر ہو کہ لوگوں کو, کو تبلیغ کر کے بتا کر کے سدھارتے ہو اور جہاں سے بتا کر کے انہیں جنت کا مستحق بنا دیتے ہو پھر رسول اچھا کتنے ساتھ مارایا تمہارے اللہ نے جو خیر حکومت بنایا ہے ذرا دیکھو تمہارا کردار کیا ہے اللہ نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو لوگ نہیں بھی چاہتے اس کے باوجود زبردستی ان کو سمجھا کر کے سنا سنا کر کے سمجھو پورے کبڑ اور شرک کی بیڑیوں میں چکھنے ہوئے ہیں اور تعجب کرتا ہے کہ تم لوگ کتنوں کو جنت میں داخل کرتے اللہ کی اور اور کو کو حق جو نے پیدا کیا ہے یہ نے بنائی اس امت کے اندر ایک ہیرو ہمیں ایسے ہی بنایا ہے کیا حق پر عمل کرتے ہیں برابر حق کی دعوت یہ دونوں حق کی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی باقی سوال پوچھا ہے ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے ڈاکٹروں نے اس کو آپریشن کرنے کے لیے کہا ہے ہم ان کے نام پر بکرا قربان بکرا قربانی کرنا اچھا ہے یا نہیں ست یا پیسہ سب کا اپنا اوسر ہے یہ کسی نے سوال کیا ہے سوال تو سن لیے کہ وہ بیماری میں ہیں اور آپریشن کے لیے کیا سب ہم کر کے کر سکتے ہیں تو کیا سب کا میں جان ہی دے یا کہ پیسہ دے تو اللہ کا رسول فرمایا ہے داخو مردا کو سدا کا اپنی مریضوں کا علاج کرو کس صدقہ کر کے ذریعے کھانے پینے کے سامنے والا جو سدا کرنا چاہتے ہیں آپ کو سب کا کرنے کے کہا جاتا ہے محدث نے تو نقل کیا کہ بیمار بیماری میں مبتلا انسان کی طرف سے اس کے شا کے لیے سب سے بڑا صدقہ جو بنتا ہے وہ پانی ہے کیا پانی پینا بات سن پیاسوں کو پانی پلا دینا یا کسی جہاں پانی کا انتظام نہ ہو وہاں پانی کا انتظام کر دینا کہتے ہیں تجربہ کرتے ہیں کیا بتایا موت نے کئی واقعات نکلی جس کا ٹائم نہیں ہے کہتے ہیں کہ کسی بیمار کو علاج معاوضہ ڈاکٹر کر رہا ہے اگر اس کی طرح سے سب دے کر کے اس کو آہ آہ اس صدقہ کی برکت سے شفا دے دے تو کہتے سب سے کامیاب صدقہ جو ہوتا ہے وہ پانی کا آپ سیاسوں کو پانی پلائے پانی کے کئی انتظام ہو آپ وہاں پانی کا انتظام کر دیں کنواں کو دال نظر لگوا دیں جو بھی ہو سب سے بڑا امر ہوتا ہے بات اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک عقیدہ پیسہ آپ کسی غریب کو دے دیں حاجت مند کو صدقہ کر دیں کوئی ضرورت کی چیز ہو جس کے پاس کپڑا نہ ہو کپڑا دینے بھوکے پاتے کھانا کھانے کھانا کھلا دیں کیوں اصل میں یہ جانچ کا جان سب کا جان اس لیے مرین کے بجائے بکرے پر آ جائے نا یہ بکرے پر آ جائے میرے بھائی ملک موت اتنے گھیلے گئی ہے کبر کرنے کا حکم اور چلے آئے کس کے یہ تو رشوت تھوڑی باہر نہیں چلتی سمجھ گئے نا ہمارے نام ہے کا تو بچے کے سر پر استعمال اور بکرے کے اقیقے کا جو, جو بکرا ہوگا اس کے گردن پر چھونی ساتھ چلی جائے اور سامنے یا بچے کو زندگی بچے پانے والی ہے نیت میں ساری بڑا اس پر دار بکرے نا کیا کیا؟ مصیبت دوسرے پر ٹلنے والی نہیں ہے سمجھ گئے نا اور پھر اللہ کو کیا فرماتی موم جو ہے جو اپنے لیے پسند کرتا دوسروں کے لیے بھی پسند کرے تو اکیلے سے جان دن کا سب کبھی نہیں کرنا چاہیے یہ ہے سمجھ گئے نا ہاں صدقہ کرنا پھر صدقہ صدقہ کیا ہے پانی پلانا کھانا کھلانا ہاتھ ننگے کو کپڑا پہنا دینا پھونکوں کو کھانا کھلا دینا آپ اگر آپ یہ ساری چیزیں آپ دیتے ہیں اور اگر آپ کا وہ نیت نہیں ہے آپ سوچتے ہیں چلو یہ محلے میں بہت قریب ہیں بیچارے بقریب کے موقع کو گوشت کھائے ہو تو شاید گوشت کا نہ چلو گوشت کھلا دیتے ہیں اگر کھلانا مقصد ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے لیکن بہرحال اگر مقصد ہوئے ہے کہ مصیبت اس پر آ جائے نمبر ٹو داڑھی رکھنے کے بعد گال کے بال صاف کر سکتے ہیں اور داڑھی چھوٹی کر سکتے ہیں کسی حد تک کس حد تک اس کو کر سکتے ہیں داڑھی گال پر آتی ہی نہیں بادشاہ अब उसको काट काट करके परेशानी मोल ले रहा हो चीलते चीलते तो कुछ लोग बिल्कुल कर देते हैं भाई समझिए ना और नल्ला ने काल का सैसला हुआ है, है? और बल्कि बताए जो लोग निकालते हैं वो किस परेशानी में और जो लोग नहीं निकालते वो कितनी आसानी में कर दे रही मजे की जिंदगी है ना कभी गुजरी होती है نہ کبھی کسی کہنے کیا ہے تو بہرحال آپ ضرور بند کے لیے نکال سکتے لیکن یہ اس کو ڈان کرنا کیا خطے نا تو خط کھینچتے کھینچتے کھینچتے کبھی کبھار تو بالکل ایک بھی چلتے چلتے صرف یہی رہ جاتی اور ابھی کچھ لوگوں کو یہی ہوا جاتا ہے کسی ویل اتارتے ہوں گے چھوڑ دو بھائی جہاں تک ہے چھوٹی کرنے کی وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں میں تو نہیں کہ سوئی لسو تو ندی کا ہے نا میرا ایک دوست کہتا ہے کہ شیر و شاعری حرام نہیں اور حرام ہوتی تو حدیج ہوتی ہے وہ دوست کو بہت شوق ہے کیا یہ جائے گا میرے بھائی شیر و شاعری ان کی سنیں گے تم ہم بتائیں گے صحیح ہے اپنی شعر و شاعری میں کسی عورت کے بارے میں کچھ شعر و شاعری کرنے لگے ارے بھائی اللہ نے شورا اکثر شورا جو ہے وہ گمراہی اور بھٹکنے ہی والی بات کرتی ہے سچا مومن ہو امر شارے کرنے والا ہو نیک ہو تقوی اشعار ہو اطلاعی اگر اشعار بنا دیتا ہے ہے تو سران کوئی بنا دیتا ہے نہیں لیکن وہے اللہ نے پڑھنا اکثر شائر جو ہوتا ہے وہ بھرکت میں ہی واضح ہوتا ہے کیوں وہ چلے گئے انہوں نے دعوت کیا ذرا کھانا اچھا لگا اس پر بھی ایک شہر بنا دیا انہوں نے دعوت دیا ذرا نوک تیر ہو گا تو اس پر بھی ایک بیوانی بنا کر کے پیس کر دیا اللہ نے وہاں فیفو شوار ان کو دل سے ان کو ہر موادی میں ہر جگہ وہ گھسنا چاہے نا اگر شریعت کے حدود میں رہ کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں ایمان اور امن شانے رد کرتے ہوئے حسان بن سابت ہے چل رہا ہیں اگر کس طرح سے رق اس طرح سے اگر انسان اشار پڑھ لیتا ہے تو کوئی مدا کا کوئی حرک نہیں سمجھے دوستوں کو دو کے بیچ نماز پڑھنے کے بارے میں کیا ہوتا ہے صحیح بخاری کی روایت اللہ اسکول نے منع کیا ہے اور صحابہ اس کو بہت ناپسند کرتے تھے جب دو لوگوں کے بیچ دینی بحث ہوتی ہے اور بحث ختم ہونے کے بعد دو رقع نماز پڑھنا چاہیے کیا یہ سنت سے ثابت ہے جب دو لوگوں کے بیچ دینی بحث ہوتی ہے اور وہ ختم ہونے کے بعد دو رکھا کوئی سنت تو نہیں ہے یہ کوئی سنت نہیں ہاں اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کوئی دینی ہے اور باطل کا اور اللہ تعالی نے آپ کو کامیابی دی آپ اس کے سمجھانے میں کامیاب ہو گئے اگر کبھی کسی نے بتاؤ شکرانے کی دو رکا ہمارے تعالیٰ کرم ہے میرے سمجھانے سے بھٹکا ہوا یہ مرزائی مرزا کاریا مستقل پر آ گیا، یا یہ ہندو مسلمان ہو گیا کب بگڑا ہوا مسلمان اللہ تعالی آپ کے فطر و کرم سے میں نے سمجھایا اس نے توبہ کر لی اگر اس طرح دو کے دو بنانے کے پر کوئی حرج نہیں ہوگا